الحمد لله وبركاته والصلاه والسلام على سيد المرسلين واطامل الانبياء محمد, محمد المصطفى وعلى اله واصحابه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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبات منت بلا سدا ہو لوجل کری مل ملا گت یا سلونا الذین ہلدی نلو آلے سل تسلیما سلادیا سلاد والیا رحمت <New ngày> <laughs> السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی ججد ال کریم ہر طرح دے شر اور خطا خطاط معفوز فرمان دوستو وعدے کے مطابق اب جمع المبارک دوضو موضوع سیدنا موسیٰ کلی اللہ علیہ السلام اور سیدنا نام خضر علیہ السلاط و تسلیم دی ملاقات قرآن حکیم فرقان مجید دے مضامین جڑے نے وچوں ایک مضمون قرآن کا کسان کا سابقین منعمین اور معذبین دے د کسے بیان فرما انعام والے بھی آزاد دے بے شبہ حکمت ہوں نے عذاب ازاب دے بیان فرما ہے تاکہ عبرت حاصل کرم وال اس واسطے بیان ہوں کہ انہاں دے اندر بےش بہا محرف علوم اور حکمتہ شبہا حکمت ہوں بے شہا آخر خالق کے کائنات لم جزل حکمت کی کوئی انتہا نہیں وہ جدوان فرما پھر فر اپنے پچھلے پاک بندیاں بندیا کسے انہاں بھی بےش بہار اور لامحدو حکمت وہ ملن ہر کسی دی عقل جیڑی آپ اپنی قوت اور طاقت دے مطابق پہنچ رکھ رکھتی ہے جن دی اقل زین دی پرواز ہے اک مبارک کسے تو سبب علم اور معرفت اور حکمت حاصل کرنا میں الا تعالی دے علم اور سمجھ کے مطابق اس واقعے جس طرح میں تفاشیر اور احادیث احادیش مبارکی مستند کتابوں پڑھا اس طرح جناب پیش کرنا ہے اب دا موضوع جڑا حضرت موسا کلی اللہ علیہ السلام اور فراؤن والا موضوع لگا سینا اے او دی کڑی ادے جا رلایا جے تھا منہ کرارا کرن دی خاطر میں موضوع بدلیا کبلا حضرت سیدنا خزرلے ہی سلاد تو و تسلیم بارے پہل میں جمہور علماء یعنی اکثر علماء کا نظریہ پیش کر کردیا کہ اکثر دے نزدیک آپ نبی یا رسول نے محمر جنہوں اللہ تعالی نے لمبی عمر عطا فرمائی لمی امر نو کس طرح ملی لکھیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دعا دتی سی کہ جدو طوفان آئے جیڑا میرا جسم کھ کے فلانی جگہ تے محفوظ دفن کرے گا ان لمی زندگی ملے گی ایک روایات یہ بھی الا بنیادر آیا محد شب نے کشیر نے نقل فرمائی دوسری اے کہ آب حیات ہزار تیسہ پانی سی او آپ سرکار نے پیتا ہے لمی زندگی ملی بار کچھ بھی سبب کچھ بھی ہے اکثر دا نظریہ اے ہوئی علماء حق دا کہ آپ عمر والے لم، لمی عمر والے نبی کئی آخری نے ولی نے نبی نہیں ولی نے وہ تھوڑے حضرات نے تھوڑے نے بہتے وہی نے جتھے ان اختلاف پہ نا اتے پھر آخنا یہ ہے ایمان رکھنا رکھنا ہے کہ وہ جو بھی اللہ دے نزدیک ہے اسا اسی طرح ہی من لینا وہ پھر بندہ دونوں پسے سچا ہے دون پسے سچا ہے جو بھی حقیقت ہے چوبے گا جدو آپ آخان گے تو سڈا تو خلاصی ہو جائے گی نا سرانے مجید نے فرقان حمید نے سدکے آپ سرکار دے واقعے اور جناب کلیم اور حضرت خضر کی ملاقات دے واقعے सोलवे सिपारे तो पहला एक रकू तो शुरू है तो पूरा रकू ही लगा गया है। तो हिकमत हम सुनोगे जे मोती सोहने रब रखे ने उन्हों चंद जे मेरी समझ जाए पेश करा टुल शुल मैं मारने को नहीं झूठ बोलना को नहीं अल्लाह तला माफी पना देव آپ سرکار نو خضر اس واسطے آخ خضر اصل افز خضر خزر کہہ لو خجر کہہ لو حدیث پاک کے جو مدنی سرکار نے خود بیان فرمائی میں ہوئے وہ ویک آپ خضر اس واسطے آخیا گیا کہ آپ جتھے نماز پڑھتے سن اوے ہی سبز آؤ کھلوا سا یعنی قدم مبارک زمین ہری ہو جی خضر آدھے نے سبز ن دے گنبد خدرا ہونا خدرا دانا ساوا سبز ہرا دے خدرا یعنی سبز گمبد ٹھیک ہے نا اسی طرح خضر خضر کا مانا ساوا کیونکہ آپ باندھے سن تو تھان ساوی ہو جاندی یعنی آپ نے قدمہ مبارک اللہ تعالی نے ایک ایسی برکت رکھی مردہ زمین قدم مبارک زندہ ہو جاتی ان لقب خدر کی وجہ نام مبارک اختلاف ہے کوئی کچھ دستے دستے نے باہر جنہ چیزوں کے پیچھے تفصیل قرآن اور مستفا کریم کا بیان نہ گیا ہو سان بھی نہیں پینا چاہیے توجہ نہیں جو کیسول رینے رکھ لو ج جی حضرت موسا علیہ السلام دا ڈنڈا کہڑی شاید ہے سی جی کہ درخت بنیا سی نام مراد آ کہ میں اس لیے درخواڑ تھا جڑا بابے حضرت موسا علیہ السلام نے بنا کے دتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جدو خود اس شہد کی ضرورت سڈے واسطے جناب نہیں بہتر سمجھی نہ اس نے سان بیان فرمایا کہ سی کا سانکا کی لوڑ ہے پوچھنے کی جو ہے نا اس واسطے اینج دے سوال احمد اور بے وقوف لوگ کرتے ہاں وہ کرتے اس واسطے نے کہ مولوی دلیل کریے ذرا ہے جی اپنا آپ وکھائیے کہ اصا کن جاننے مولوی کو ثابت کریے بھی شاید نہیں لگتی بے وقوف آنے جن موسے والے فلام دے ڈنڈے دا پتا نہ ہوڑے درخت دا بنے وہ عالم ہی نہیں چاہے میم آتے بھی ڈنڈے کا پتا ہونے درخت دا بنیا موڑا ورنہ بھی نہیں ہے بے وقوفی کام آمبک تو کبلا حضرت موسا کلی اللہ علیہ السلام دی ہوں ملاقات کیونکہ سبب کی ہے کیوں آپ جانے نے حضرت خضر علیہ السلام نو دی ویکن بخاری شریف اور دیگر حدیث دیاں دیا کتابوں محد سب نے جریر تبری وغیرہ ابن کثیر تفسیر دے اندر جو حضرات نے لکھے روایات چاہیے اس دا خلاصہ پہ پیش کرنا حضرا مدن والا سب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم چک دن خطبہ ارشاد شاہ لگے بنی اسرائیل نو تقریر خطاب وال فرما لگے آپ نے بڑا ہی آواز فرمایا بڑا سونا وال فرمایا آخر کلیم سن جا رب نال گلا او دا کلام کوئی عام تھوڑا ہونا آپ واض تو تقریر فرما رہے سن تقریر فرما دیا آپ مجمے ایک بندہ سوال کرتا دسو سی اس لیے روئے دا کوئی عالم ہے تھڈے نال دا کوئی علم والا ہے حضرت اللہ علیہ السلام دے سرام دہ مال بے ساختہ ہے نکل گیا آلم کوئی, نہیں میرے تو عالم کوئی نہیں اے بخاری شریف کی تی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سرکار دی توجہ فرمانا اور ابن جریر تبری نے لکھا کر حضرت مرسا کلیم اللہ علیہ السلام دی گل بات ہو گئی گل کلام ہوئی اللہ بہادر اللہ شری کملا بار گاہم کر دے یا مولا تیرا بندہ بھی ہے جڑا میرے نال چوکھا دن رکھا ہو بلا لمی گلا مج دول کریم نے فرمایا ہے کریم ہاں میرا ایک بندہ ہی جڑا اس لیے کئی چوکھا علم رکھتا ہے کئی علم ہو جائے نہیں اندر کول ہے جڑے پیرے کول بھی نہیں فوکا کل اللہ تبارک بات بارگاہ مت غور نال اللہ تعالی نے اس واقعے مبارک ایک حکمت سامنے دسی گبردار نہ سوچ بوی میں لکھا کروڑا ہوا مخلوقات مستفا دیے مخلوق دے وچ نا دے نا دا کوئی علم رکھتا ہے نہ انہوں تو ود رکھ سکدا ہے بلکہ شفا بدرگ دے نے جس مومن در چی کتاب گھر کبھی چوری نہیں ہونی او شفا شریف نبی پاک سرکار دی سیرت مبارک دے حضور دی عشق محبت دیا گلوں تے عقیدے کے اوپر کتاب انہیں لکھیے اس کتاب مبارک لکھا شف شفا شریف دی شاہ حضرت کا سیدنا شیخ شہاب رحمت اللہ کالا لئے جی دی جی جس دا نام نسیمر ریاض ہے فقیر دے کو مصر دی چھپ مصر کا اصل چھاپا بندہ دے دور موجود ہے اس پر شخص نے ہوئے ساڈے نبی تو ود کوئی علم والا انہیں ہلور ای بلایا وہ بات بولے وہ باجے واجب کتل ہے اس نبی پاک سے اے بلایا بلایا مار دے نبی سرکار ایب لایا شب مدنی سرکار بے عیب نے حضور دال کا دا بھی کوئی عالم نہیں مدنی سرکار تو ود بھی کوئی عالم نہیں ذرا رمدہ لگا حضرت مورسا کلی ملا عل سلا دو تسلیم رتم جو ہے کوئی نہ حضرت مورسا کلی ملا ال سلا دولت تسلیم آب سرکار رباہ درد تیرے اس بندے ملن کا طریقہ جا علم والا اللہ اے ہو جا علم والا پیدا وے جڑا اس ملاقات دا مولا طریقہ کی رب العالمین سونے نے فرمایا ٹوکری لے टोकरी लै टोकर मछी पा लवो दरिया वाल तुर पो जओगे जिथे मछी थोड़े हाथों गुम हो जाए उथे साडा बंदा मिल पवेगा जिथे मछी थोड़े हथों निकल जाए जदों मछी थे तो, तो गुम हो जाए उथे मिल जाए حضرت موسا کلی ملا سلام چوا حضرت یوسا بنوں منار پر کرتے کٹھے سنگی رل پی رب دے علم والے فقیر رب دے دی تلاش دے اندر جا رہے ہیں علم کیڑا لبن واسطے جا رہے وہ اللہ دا خاص دنوں مرفت کا علم آخر جنوب مرفت کا علم نے جنوب جنو غیب دا علم نے نےاپیے جہاں میرے کو تفسیر، تفسیر پیے جی اس بے لکھا نارا جو لانا جلد نمبر تین جے سفا نمبر پچانوے, جے پچانوے جے، امجد اکیڈمی لاہور پاکستان کی اربی یا غیبے حضرت حضرت حضرت علیہ السلام ایسا مرد سی جڑا نہیں جے کی بہابیاں چھاپی کتاب نہ ہو میرا سر وڈ کے سٹ دینی یالم و علم غائب جانتا سی مینو ایک تھانے لکھا علم غیب, سی. تھا غیب غیر اللہ داستے کتا لکھا وہ لکھا اے اللہ سونے دے بندیاں واسطے لکھیا کڑائی مارو کسے اللہ دے بلی کامل جی آخر جائے شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ رب دا غیب اپنا ہوئے اللہ دے نبیا والوں دا غیب جاننا رب دا دتیا ہویا جو ہے لے پھر تفسیر بیداری دا جی دنیا دے پڑھائی جاتی ہے مطلب سیا تفسیر بیداری اس دے اندر پہ ہے من علم ایک گائب نہیں کئی دے غائب ایک نہیں شاہ صاحب کرم والوں کو آ گیا نا ایک کہ لگا جی اللہ نوتالا دبیا واسطے کلی علم نہیں ہو سکتا کلی علم اللہ سونے نبی سید سمبیا کی خاطر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا مولی جی اللہ ما آ دمل اسما آ کی من ہے اللہ دمل کلا کی من ہے آخر جی من ہے اللہ نے سارا چیزاں کل دیا کل چیزاں دام جنا دیا فرماند نے مولی جی رب کل دیکھا تو کلی ہے فرمان لا دیا بندے سلام کو سال سلام جار ٹر اپنے نوجوان خلیفے نونا لیا خلیفے نہ لیا ساتھی سنگی سفر تے جا رہے سن حکم کلیا سفر نہ کرو کلیا نہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کلیا نہ جاو مناسب نہیں رت و جرال سمجھی حضرت منہ سکلی ملا لم یو شا لائی سلام ناہ لیا آپ تر پہ ایک نال خجوران دا بنایا ہویا ٹوکرا اپنے سرکار نے نال لیا مچھلی رکھ لئی مچھلی رکھ لئی جڑی نشانی رب روہ بہولا شری کمولا نے دسی سی, سی آپ اپنے نال دے خلیفے نوں دے نے اپنے سنگی نوں دے نے جو فرمایا پران سناوا وإذا قال لموسى افتح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أم ديحوقا عفوا وللمندي تلاش وچ علم اللہ دی معرفتاں والا حقیقت والا علم جہا نور خدا کا جتنے درب نے فرمایا سی اوتے مچھلی گم ہوئے گی اوتے تہن ٹکرے گا سارا بندہ آپ فرما نے میں اتنے جا گا میں ترتا رہا چلیا رہا ہتا اب لوگ الب او با توجہ میں کی تھی میں جنا بھی ترنا پیا جنا بھی ترنا پیا بھوے اال لگ گئے جی دو سمندر پرلتے ہیں اتنے ضرور اپنا گا تاکہ رب دے بندے کی ہو جائے علم ان دے کوڑے, او دے کوڑ جلالے تھے گل سمجھی ہوں اتنے سمن ٹرد ٹردیا قرآن کا لفا اس دی تشریح کر داں ایس وقت کی ایک خبر سب پلیتی کا رگڑا بھی پٹ چھوڑا رگ جائے توجہ فرمائیں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا بھاوے اال بھی ٹورنا پو چلا گا میں جا مجموعل باہر پڑنا جیتے دو سمندر پڑ دے لے توجہ نہیں کی تھی بھاوے کنے سال چلنا پو سوال ہے حضرت علیہ السلام سلام سال ٹرے تے تو سال نہیں ہو تو چند دنوں پہنچ گیا سال تورنا پو ترے سال ہے کو نہیں ہے نبی کول غلطی ہو گئی انہوں تے تو سال تورنا چاہیے سی پورا جن آخیا سی توجہ نہیں دگی کیا خبیش جا بل ولو بسین بس علم حاصل کرو چاہے چین میں جانا پڑے اس خبیس نو آ نو اس حدیس نران کی آیت نا پروفیسر بائی مانا تینو کی پتا نبی دے فرمان تلا اللہ دا قرآن کی آخر تہوی کا ایجنٹ گلام ٹٹو تینو کی پتا نبی سکار کی شریت قرآن پا دفع جی آؤ آ سال ترنا پو مطلب ہی یہی کدے گا کہ جن وقت بھی لگا تو مشقت کرنی پی میں کروں گا کر ضرور نر اسی سال مراد نہیں مدنی سرکار بھی اس حدیث کا مطلب علم کرو چاہے چین جانا پڑے اس دا مطلب ہے نہیں کہ چین جانا چی جائے مطلب دی خاطر جنکل بھی آ جائے جنا سنا پڑے جن مشقت بھی اٹھانی پوایا جے موسیٰ کلیم کا سبق دنیا کے کتیا نو کی پتا قرآن دیس کی میں ایویں تو نہیں امام شارا رحمت اللہ فرماتے ہیں کشفل گندہ میں مراندی سو سمجھ آتا ہے جیسے سامنے سونا تو مٹی کو جائے ایک چورے شریف کا بھی منظور ولیاں دی اولاد پتہ نہیں کی بلا نکل کھلوتی ہے جہاں جی قرآن حریش پر چاکار کردہ نوز بلا حرت امام بخاری سرکار دے بارے آس ہونا نوز بلا امام بخاری نو قبر دے کد کے کھلے مارو میں کہمزیرا بئیمانا پرو فیصلہ گا لے جی کم پرجا لگاج کی سچ کیا گیا اللہ میں اکبال کلندر کری کورت کروڑا رہتا نیراس میں آئی ہے انہیں ارشاد زاغوں کے, تصرف میں کے نشے من وہ آراسا مسند مسلت بیٹھے نے رابری مسلت یہ لبی ہے کان نے تو بیٹھے نے بال دہل کی نے سچ آخیا کان کان مردار تو ڈگدانا جا سجا دہ سچ پہنیا اللہ بندہ دا دا بڑا دانا دا بڑا یہ تلابے زمانے دا گو کتب شیر ربانی صاحبز بندیا تو, تو ہی باہر کٹ گیا بندیا تو ہی باکی خدا کی قسم کر گیا نہ دنیا دے کتے بن کے برباد ہو گئے نبی سرکار دے دین کنڈ کر کے یہودی دے پیچھے چلن والے پران آدیش کتنے توجہ نہیں کی پرانے مجید سامنے سولہویں سپارے تو پہلا شروع ہون تو پہلا یہ ہوئی آیتان نے جہیا میں پڑھنا توجہ کی تھی. اور جواب دے گی نا بئی مان ہے تنا چینے دا مطلب سارے اال تورنا بئی مانا انہیں آخیا میں ہے انہیں فرمایا میم پہ ترنا تو پوے توجہ نہیں جی ہوں ایک بندہ ہوں علاج کرنا ہی کرنے پہ پورا پاکستان پھرنا پوے مطلب ہے چپے چپے فرد رہے معلوم اکل بھی تین لیتا ہے اور اگے ٹرانا دا چل سبحان سیدنا نامور کلیم اللہ علیہ السلام اپنے بےلی نال لے کے سنگی نا فلم بالا کا نسیا خا سبھی لہ باہ سارا بار جدو دریاواں ملن کی تے اپنے مل حضرت فرمایا اپنے سنگی ن میں تھیاو سو لگا میں تھکاوا تے سو لگا آپ چادر پانی سو گئے ٹوکری جی ہوں غلام نے نہ رکھ چی گل رکھ چی مچھی مچھلی ہے مری سی پر سی थे रिवायत चाह चश्मा जिन्होंता उस चश्मे का पानी लगा वे उस खूह का पानी लगा पानी जरा उया लगाओ मच्छी छाल मारी आओ पे जाम ना नहीं लगा भुल गए حضرت موسا علیہ السلام سو کے جاگے نے آ فرما نے اٹھ چلیے یار پنچ جن لبنا سی تلاش کریے اگان ٹر پائے حضرت یوسا راہ حضرت موسا علیہ السلام فرما نے مچھلی کتے آئی ارد کردہ لگ پا لا مچھی تو مینو راہ بھول گئی ہے جد گزر گئے اس جگہ تو میں آپ نے اپنے بےلی ن فرمایا تنا گدا سورے کا ناشتہ مچھلی پیش کر لکھ اد لاکن سر نہ سبا سفر بڑے تھک گیا دل یل کرتا گلاب نتا جدو آپ اس پتھر کو میں مچھلی نسیط الحوت مچھی نا مچھلی بھول گیا نہیں کی گیا میں بھول تو بھلایا مینو شیتان نے واہ ود بالو سڑکے جاؤ اے نہیں آخیا تیرے میرے وانگوں رب کی فرمایا شیتان بلایا کیونکہ بلاونا کم ایپ دب کی نسبت رب بار کرنی ادب دے خلاف توجہ تھی ہاں آپ تو الٹے چلنے نا جی کوئی کم ہو جائے چنگا موڑا کھڑا ہے ماشاءاللہ میرا کی پوچھنا ہے میرے کو ہوں جے کوئی ہوئے پیڑا یار موڑ ہوں رب کرنے والا بندہ کوئی کر سکتا کچھ سڈے لانچ کی نفس دا کم کہ غلط اور برائی بھی نسبت رب والی اور نیکی اور صحیح کام دی نسبت نفس کی شاب قرآن سکھایا ہے <تصح> حضرت یوشا علیہ السلام نہیں آتے حالانکہ حقیقت من جانے بلائی ساری کہنا آپ فرما رہے مینو شیطان نے بھلایا یاد کرن دبتا خالا سبھی لہ باہر حضرت حیران ہو کے دریا جناب موسا علیہ السلام نے فرمایا کتے جتھے جتھے وہ سڈے تو نسی آئی وہ ساڈا مقام ہے جتوں سڈ تو نسی اتھے ہی تلاش کرنا سی اتوں پیچھا فر چڑ پائے تدا پیشان پیچھا فاوا جا دن توجہ فرما آئے جدو کی نے مچھلی جدے گئی سی مچھی بڑی عجیب کرشمے والی رب عجیب شان وکھائی سی مچھی پانی ٹرتی سی پانی پچھو پتھر بنا جا کی تھی حضرت علیہ السلام نے جنوب تھان کے پتھر جناب راہ پہ جانا سی ہاں راہ بڑا گئی ہے راہ بڑا گئی ہے اصل کیونکہ کی مچھلی لے جنا ساجر دے واہ واہ سدک میرے سبحان اللہ مچھلی ل جانا سا کیونکہ اے مچھی رب سونے نے داس نشانی سی اے مچھلی رب دے بندیا نو پچھانے والی سی ادے چور جدے حضرت کدر سلام ستے ہوئے سن حضرت علیہ السلام جیتے آرام فرما رہے سن ہجی ایک جزی سی اس جزی دچی جا کلوتی حضرت پیچھوں پتھر بنتا ہے کہ مچھلی ٹرتی جاتی ہے حضرت ملا لائی سلام نہ اس پتھر ٹورتے جا رہے ہیں جب جبی اپنے نے ادھر ترجو فرمائی جب جبی اپنے نے مچھلی اوتے لے گئی جزیرے دے اندر حضرت کجر علیہ السلام والے جانور تو مچھی چنگی جیار چلا گئی توجہ نہیں دکی یہ ہوئی کہ شرک ہو گیا کیوں اللہ دلیا والے مچھلی پیبرا ہی حضرت موسا کلیم مچھلی تو جدید ددی رن درپڑے میں ویکھے آوے ایک چادر لے کے بدرگ زمین تو ستا ستا ہے نہ کوئی سوفا سیٹ بغیر جن پورے دریاو تبضہ کیا اللہ حضرت خزر اسلام کی دریاو تا دریاوا تاہی جناب خضر دی حضرت علیہ السلام زمین چادر تان کے ستے نے سر مبارک بھی لکیا پیر مبارک وی لکے نے حضرت موسا علیہ السلام گئے السلام سلام کم فرما السلام پرے اتے سلام کام ہے ساری زمین کی مطلب اتے بندے کتوں آ گئے حضرت اللہ علیہ السلام فرما نے میں موسا بن نمران بیٹا موسا آرمانے نے بنی اسرائیل والا ہاں میں بنی اسرائیل والا نبی موسو سدکے جاوا اتے رد کری جا رد کری جا ج جیدے یہودینے جیدے یہودینے。شوشا او ہویا ہے کہ محسا سن مگر محد سب نے کثیر اور محدثین مفسرین نے رد کیا پران تو سابت پاؤں حضرت مورسا اللہ علیہ السلام سنی پہلو سارا قصہ حضرت موسا بے چل دا وے حضرت شوائر دے پھر کو بکری چلانے پچھا قصہ سارا دے پیپر دا وے حضرت علیہ السلام جو دے حضرت سلام جب سلام کیا جواب لیا ویا فرما نے تھے کب فرما نے میں اس واسطے آیا وا میں کول علم لیا مدد سبھال لو آئی نہ ہو ملارمدہ نو अल्लाह फरमा उन्होंने ने जाके सा बंदों पाया सा फिर उन्होंने एक बंदा पाया। बंदे आमें चो। आ, ए मतलब पैदा कर सारे ही बंदे रब देने सारे आते ने ऐसा रब दे اصل بندہ رب دا ہو جب آخر بند جن کے ہاں جنوب رب اصل بندہ ہو سونے دا تا ہوئی حضرت با جامی رحمت اللہ ہے کمل شریف فرشتے آدھے نے سوال جواب واسطے سوال کرتے نے من ربوں کا رب کون آپ فرما نے یار میں ساری زندگی رب ربدار رہا حالے بھی میرے دتا مطلب میرے کہنے کا تیرا ہے کہ نہیں توجہ ہے کوئی نہ جدو آپ نے گل کی فرشتہ فرشتے پیشہ ہٹے نے دے چارے آواز آئی او چارے پاسے آواز آئی خدا دے بندے آ رب دا بندہ وہی آئی جگہ رب سونے دے حکم دیں پا پے کہناات کسی دا حکم نہ منے حکم نہ منے او دے منے جدو اللہ سونے دا حکم دے مطابق ہو کرنا نہ پو نہ من رو نبس خلاف کرے آساس اپنے بندے نوں خاص رحمت دتی ہوئی سی اللہ رب فرمانس اپنی طرف ہو اپنی علم دتا ہوا توجہ نہیں دیکھتی ملا د ملد انا لد عربی دا لف اس دمانے کوڑوں لزدیک ملد انا اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم دیا ہوا تھا اے میں علم لدنی چڑھا علم علم لدنی, علم لدنی تو تے سمجھے گا علم لدونی ہوتا جا تک لدن مانا کول علم لدنی یعنی اللہ دے کولوں جڑا علم آوے توجہ نہیں کی تھی یعنی خاص رب سونا بندے دے دل تے اتارے وہ کسے کول پڑھیا سیکھا نہ ہوتے ہیں علم لدنی یہو جہ بندہ سی تو علم غیب جان دے سن تا تو علم غیب جان دے سن حضرت موسیٰ قلیم کر موسا کلیم ارب کردے قال لہ موسا سلام انت نے مما اتہ مرشد وہ کسی کو پڑھیا ہو نو آدھ علم لدونی خاص اللہ دا دتا علم یہو جہ بندہ سی علم, غیب علم غیب جان دے سن حضرت موسا کلیم ارب لہو موسا موسا علیہ سلام فرما نے ہل کا بے انت نہیں مما تو رشدار بند جناب میں جناب دی غلامی کر سکنا وا تسان مینو تعلیم دیو دما الم تشدار جیڑی رشد و ہدایت دی تعلیم کول ہے میں تھوڑا تابےدار ہاں چوڑی چوک بنا تو تسا مینو پڑھاؤن ایتھے ہوں کی لفظ بولیا رشدہ رشت دی تعلیم ہدایت دی تعلیم رب سونے دے خاص روشت والی تعلیم وہ میں آ کے हल अता ब्याो घा मैं तो आड़े पिछे चलन आलाम थोड़ा बना मैनु सिखाते रवो तवज्जो नहीं जो की मतलब इलम उ चाहिए रोशदारा हो गुमराही इलम ना लै चंगा होने से बंदा हो चंगा तवज्जो नहीं जो की मजा नहीं आया دے جڑے اشارے نے نا یہ بغیر تین بندہ سیکھے توجہ میں کدا چی س گے آپ دوسری قوموں تو پیچھے رہ جانے کتنے رہ جانے میں آخیا یار یہ دس سور جاننا کھا ہاں میں آرہیا ہوا میں آپ منہ آئیں آخے کوئی نہ میں آڑ لبانیاں پی تو پیچھے رہ گئے توجہ نہیں لویا چاہیے تو پیچھا رہ جہیا سڈیا لتان کنیاں آ کے دو میں کتے دیا اچھے تو پیچھے رہ گئے توجہ نہیں کر رہا میں کھوتے کا کن کھا پونے فٹ دا میں آڈا آ کے دو انچ دا میں آیا مڑ سانو تو ودا پچھے رہ گیا ٹھیک ہے تو آج تو بعد دے کان کھچ کھچ کے جا پیچھے رہ جانے کن کھچ لگ پوکھے کی آخنا مراد توجہ نہیں دکی تو اگو آخے گا دیوکوفا جانوروں دے برابر آپ ہونا مر انسان لوگ تو کت انسان جو جا جانور ہو گئے انسان ہو گئے بغیر بگال ماں سے چڑھ والے سور کھانے پتی کرنا کردن منہ نال چٹنے ہو جائے کتے دے برابر اپا ہوئے کتیا تو باتر بن گئے بھائی ماں دے برابر نہیں ہونا برابر ہونا تاجدار گورنا پرونے سورا سورا سورہ درابر بندہ کیوں ہوا کتنے کے برابر کیوں ہو جا سورا کتیا تو پتھر ہوسا کیوں ہوسا ہونا بلال ہبشیا خالد بن ملی رکے آدم ادھر جا ادھر جا توجہ علیہ السلام سلام فرما تم میرے نال سبر نہیں کر سکے گا توجہ نہیں کی طاقت ہے سبر دی میرے نال رکھ کے اتے محدود سب نے کثیر نے لکھا اپنی تفصیلت آمانے کہ اس واسطے کہ حضرت خضر علیہ السلام جان گئے سن کیونکہ غیب کا جو رکھتے سن علم آ کے جانتے سن بھائی یہ کام پورا ہونا یہ صبر نہیں کر سکا اچھا وجہ کی سی کیوں نہیں ہو سکنا انہیں وضاحت کی سلام کہ ایک علم تا مینو نہیں تو میں دتا جا تو اپنی سرحد دیتی سانو سونے نے اپنی سرحد دیتی تنگے میں اپنے کام چلے ساحب بات یعنی باتنی حکم فیصلے کرنے والے حضرت موسا سن ساحب شریعت شریعت شریعت پورا مزہ آئے دے دو ہفتے انہ دی فطرت تے جناب خمیر جناب گن دق فتر سب والا معلم تو خوبر جن کی تنو خبر نہیں اتے سبری تسا کر سکنے آپ فرما نے کال اور سکا دے دون امشا اللہ ولا آسے لاک امرا ولا آسی کا امرا آپ نے فرمایا انشاء اللہ میں صبر سدروا ہی پاؤ گے میںکم حکم نہ فرمانی ملتا. نہیں کرانے. لاؤ خیل علیہ سلام نے فرمایا اچھا جو پھر میرے پیچھے ترنا گے تو فلا تشنی سالا کا مین دکلا ار میرے کو سوال نہیں کرنا جن جی چر میں آپ میں بیان کر چپ ہی رہنا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی گل مک گئی توجہ ہے کوئی نہ تردی ڈرد دریا دے کنارے تے. اپڑے اگے کشتی کھڑی کشتی والے حضرت خدر جان جانتے سن آپ سرکار پھر دے جو رہن دے سن دریا سن بندہ لا دکیر انہاں کرایہ نہ لیا بیٹھو آآ آآ کشتی دہ جی کی کشتی دن بہ جاتے دے تھے کشتی ٹر پئی ہے جناب خضر علیہ السلام نے کشتی دا فٹا اتوں تو توڑ لیا تھلو نہیں تھلو نے پانی آ جانا سنا تو وجوہ نہیں کی فٹا تو توڑ بس یا پٹا توڑنا سی جناب موسا علیہ السلام دا بول رہا تو وجود نہیں آپ فرماند نے لیا کی ہوا एड् वी नेकी की किराया नहीं लिया तल्टा फटा तोड़ दता जे की आप फरमाद ने वेखिया जी साल आखिया सबिर नहीं कर सक आप फरमाद ने अच्छा अच्छा हूं बिल बस भुल गया گل یہ کہ وہ صاحب شریعت سن نا جی شریعت خلاف شریعت ظاہر دے خلاف جو کام ہوتا ہوں سن وہ بھی نبی سن شریت اپنی شریت یہ امتی تھوڑے توجہ نہیں, کی تھی. دے امتی نہیں کی تھی ایسا ہلور دو ہلور جو مرد کی کی سن چوپی رہی شریت نہیں اگلی حقیقت سی وہ رب سونے چھپا کے پردے چ رکھی ہوئی تو آرما نے کا ر کے بافی سفی نا کہا آگ <تصفح> فرما نے جدو نام جناب کشتی کا فٹا توڑیا و ڈوبنا چاہنا میں کرنا چاہنا ہجیے ایسا کم کیتا جی جا نہ کرا ہوا الم اقل الک अच्छा इतों कुरान का हूं लफ्ज मेरे सामने लगा लिखता आह का अहला कर रेखा का अहला कश्ती डुबा चाहने का मतलब फटा उन्हें कुछ पास्यो आस्य कवजो नहीं फटा कड़िया डुबना की उत्ते बैठे ने दरिया का मालक ने बैठा कोर तो डुबना मिट्टी स्वा तवज्जो नहीं दे لےتو گر لاہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے اتوں نہ ہوں آپ نہ فرما چاہ نہ کشتی والے آپ نے فرمایا کالا لم کلم ستو سبرا میں آخیا میرے سبر نہیں کر سکو گے آپ فرما نے لا تو آخر پیڑ نسی تو میں مینو پکڑنا بھول گیا معافی بھول گیا ماں چیتا تغیر کی مطلب جب شریت سامنے آئیے سرکار دے ذہن مبارک پچھلا مو نکل گیا سی آنی جلال دماغ مبارک دے چڑیا وے آپ فرما لے مینو فرنا میں بھول گیا وا بلا تر حتنی امری اس تے ہوں میرے کم میری وجہ شکتی میرے نہ کرو میرے سختی نہ کرو مہربانی فرماو فن تلا کشتی تو باہر اترے تر پے اگوں جانے ایک لڑکی کھلوتا جناب علیہ السلام ان فڑیا سر وڈ کے او سٹیا موسا کلی ملا علیہ السلام فرمانے زکیہ سکی بے گناہ بندہ مار تھی جی جی لقد جئت انکرا بڑا ہی انوکھا انو کام کیا جی جا کرا فرمانے الاما ک سبر میں تعین نہیں سیا کہ خدر جزرائیل اسلام روزانہ جان کٹتے قدرت خدر اسلام مامور من اللہ غائبی بندے سن غیبی کام کرتے سن ادرت علیہ السلام فرمایا سامنے ہونا چاہیے میرے سامنے ہوا پچنے نہ آئی توجہ ادراہی سامنے جام کٹے تچا سنے آپ یار کی کرنا پیا کو خدا گیا کھا تنا روزانہ مار آج غیبی نظام ہے غیبی نظام خدر السلام توجہ نہیں آب ان کا جے کوئی فلا تو نہیں. مینو نال سنگی بنایا جی نا بس وقتیاں ٹور دیا جے کدبل تمل د میری طرفوں ادر کی اخیر ہو گئی تسا اپنا ادر جو سی کر دتا ہوں تر پے پھر پہنچ دے ایک بستی دستی دنڈ پہنچ دستی والن آخد نے روٹی دو اصا مسافر کھانا دو ہوٹل اس وائکو نہیں سن کیونکہ اسلے بندے مسلمان ہوں سو ہوٹل بناو کی اپنی آپ کر لیں روٹی منگی اگوں کوئی برادری واہ چنگی سی وہ سارے پروفیسر ہی بستے سن اگے گل نہیں والی جاؤ گا آپ کسی تھان دکھا کو ٹھیکا لیا کر انکار کر د दे तो उन्हें खाया नहीं दिता एं तुर पे नाल गुलाम भी हम तुरपै ने ती उस पिंड एक दीवार डिगदी सी पई दीवार डिगण वाली حدرت علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دا اشارہ فرمایا ملحبا, کند سی کر ددرت موسا بولتا سوڑا کلیم ارد کردر آتا جی یہ سان روٹی نہیں دتی تسان یہ کندا سیدیا کر لگتا ہاں کیونکہ شریعت یہ آخری ہے نا کہ مقافات مقافات بدلا ایک تو ہے نا برائی کرو تو نیکی کر چھوڑو ایک ہے کہ جی برائی اگلے کیتی ہے نال نیکی نہ کرو پھر برائی تے کری دی نہیں نا برائیوں نے کیسا نیکی نہ کرو رو دن اس نقطے آن کے جناب سلام کہ سارا کنا پنگ ڈگ پہ میں اپنی طرف پی فرمایا ترما نے اگے فرمایا آپ نے کیجن بھی کی حضرت قدرت موس, علیہ السلام نے فرمایا تسان جی کند سیدھی ہے نا تو مفت تو نہیں سی کرنی کوئی یہ کوئی اجرت لے لیندے کوئی ٹکر پانی تے تن جی کوئی خرید کر کے آتا ہے کوئی نہ کوئی شاید اپنی بنا لینڈ تسان سانو ٹوکر نہیں دتا تو, سا سا نو, دیتا, تو مفتی کندھ سی کر چی کا مطلب اجرت لینا شریعت سی ادا نے چاہ دو اجرت لے لینی سی کالا ہا گا فرا و بہت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آئی بس تو وقرے میں حضرت موسا کلی ملا علی سلا تو و تسلیم نچلا راج سمجھا نے پے فرمایا ام سفی نت فکا ہوں گا کھول ہیں جناب فرم پہلی گل سی کشتی والی جتنے تسان چپ نہیں جا. اس واسطے اس کشتی نو توڑیا عیب لایا سی کہ یہ کشتی سکینا دی آئے آئے آئے. دی؟, دی تے پرلے پاسے بادشاہ سی ظالم کشتی سی نمی کے کھو میں آخ ایب چی ہوئی تاکہ وہ کھو نہ اس واسطے میں ایب لایا تسا صبر نہیں کیتا. پتا اتوں پتہ لگا ظالم تو بچاؤ اپنی سٹڑ داغی کر لینا اے طریقہ حضرت فکر سلام دس گئے وہ جزرت سید نہ شاید سا بھی شراضی ہے بھائی ایک بندہ جس ملک چلک کا بادشاہ اس ظالم کھوتے سی کھو کھو لاسی جٹ کھوتا کھوتے ڈنڈیا اگوں ربو اادشاہ کھوتے کھوا ٹکر گیا آوں پہ کٹنا ہو तो जो की आोते खो के मार छन मा, तरस आया खड़ा कुटन देते कि जो मेहरबान होंगे ने जो की मेरी गल्ते ना सालिम ए तरस खाते होंगे बड़े रहते हैं جنا چیز تر تو بڑے رحم دل جب آ گئی پھر نیچرے ہاں جی اج سڈے کار چیٹ ہے مرد کے کار چردوں تھوڑا جہا چڑکیا ہوئے ہوئے ہوئے امریکہ امریکا جڑے اتوں کے کتے بلے سور نے سارے آ کر ماں ظ ظلم نہیں توجہ نے تھی مڑ عزت بھی لا کھلے بھی مارن اتفاق نہیں اتفاق اتفاق ہسپتال جانے اخبار لاستے پشتہار ہو, ہو, ہو جائے ہو علاج نہیں نہ کر سکتی مرد تو پٹی نہیں بن سکتی بن سکتی بلا نہ پٹی نہیں بنی چاہیے توجہ نہیں جگی سال ہو لکھا جب ہم ٹریننگ دیں گے جو کچھ کہیں گے کرنا ہوگا اگر ماسا جی غلطی ہوئی تو جن ایسا روپیے لاوگے وہ واپس لوگے تو لڑ مار کے کٹ دیا گے میں مردہ کھی چھاڑ پاوے ہے تباہی تے عورت دی بربادی تے ظلم تے تیاتی تسا واپس پیسے بھی لے لو عزت بھی لٹو کو کوٹ کے باہر کھو ماتا دی گلتی پیچھو تسا سور رحم دل مر گیا مر گیا جی ہوں حال ہو مرد کٹ دے آئی پےکیا نو آخر دل مو گیا کیوں کٹیا پےکیا تھے مارشا تو سلوٹ مار لوک نس نسی چل گیٹ آؤٹ تم ہمارے دفتر میں ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہود چاہے تیرے گھر جران کے قابل نہیں پیکیا نا وہ تھے اے ڈرامے پترو تصا کی سمجھا کوئی پچھان والا کون تجڑا فرن والا کون اللہ کی مہربانی جیتو فکیر فر لا مڑ فرکن نہیں دس نسل بند ہو جا لیا اللہ راتی میں اور راتی میں تقریر کی تین گھنٹے تقریباً اللہ کی مہربانی ناگرہ چکیا موضوع نو لایا نوا ہی موضوع اللہ کی مہربانی اسلحہ معاشرہ کا اسلام معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار نو موضوع اللہ کی مہربانی ٹھ بم زبان اللہ ہوں کوتے جا کارش آلم کیا کرنا وہ آدھا بادشاہ جڑا کوتے فر کے کھو لو کے آپ ہی مار چڑ دے میں خیال دشمن بمار دی بجائے یہ آپ ہی کٹ لاؤ وہی چنگا لے چلو پالیا بھی میں کشتی سی غریب ساری روزگار سی اگوں نے کھو رہا سی میری نگاہ پہ ویس بھی سی میں ایپ چلا جائے تاکہ مسکین ہو جائے رام راگ سب فرمایا جیڑا لڑکا قتل سی دل کے تھوڑے جیڑا لڑکا میں قتل سی ماں پیو مومن سن ماں پیو ایمان والے سن اریا کدرے یہ ماں پیو نرکشی کفرت نہ ل جائے محبت کی وجہ نہ ہو جان یہ کافر ہونا اے یہ اگلی گل کا بھی پتاب رکھتے سن غیب جو جانتے سن فرمایا سانو اے خطرہ سی کبھی ماں پیو ایمان تو نہ جاوے اس واسطے اصل چایا نو ختل کر دئیے تاکہ مومن بچ نو آلہ دی خاطر مارنا اہم حکمت جی مثال تین دینا حکیم ڈاکٹر کبوتر کھا کے مخلوق ہے رب دی مخلوق ہے وہ بھی جانور ہے تو بھی جانور کیوں کیا مارنا مرے اس گل تفصیل کی تفصیل سے مراتی کی نا رات تارا موضوع سنے گا تکنگ گیا تکھے گا واہ چی کتوں تین گلو لہ کتوں آدی لہ کتوں آئی رب سونا دینا جی مرضی آگ سبحان اللہ ایمان دسو جان تیری بچا ہوگے تاندار ماری کھڑے جیسے ایمان بچا ہو تے جان بچا ہو نمتو جان جہاں نمتو تو ایمان ہو خضر علیہ سلام نے فرمایا تے واستے مارے نالے سانڈا برد نہ ہو مار ربو ہوا خیر اکڑا بارو ہوما साडा इरादा सी सा तलदेव सी मालय कहना इना उस न्यादा पाक पाक ने सुथरा प्यार करने बच्चा तो फरमा छोड़े फिर रब दिखता काफिर की वजह है मोह मिन दे छोड़ो مومن دے بچی اللہ فرمائی سی اس بچی دیے سونے دی نگاہ مبارک تو فرماتے فرمایا اگوں جلد کند ٹک دی سی پی آپ سیدا ایس واسطے کیا دے تھلے خزانہ سی خزانہ سی امل جدار و او کند جری سی او دو یتیم بچے سن جالد فوت ہو گیا سی ان دو یتیم بچوں کی سی اس کند دے تھلے ان دا پیو خزانہ رکھ گیا سی جو نہیں کی تھی خزانہ اور اسی. دی دشمن کڈ لینا سی ان گریبا رہ جانا سو تیما دے تر سکھا دے کیونکہ انہوں کا پاپ نیک سی اگر وے قرآن خدا دا پہ سنا وا کان ابو دا پیو نیک سال سی, سی اللہ دا بندہ سی نبی صحابی عبداللہ اللہ عباس فرما دینے نے پیو سی فرمایا اتر ستویں پست प्य पड़दा लगे चलो उतवी पुश्त एक सत्तवी पुशत नेक अला बाप फरमाया जाने असा उन नेकी की वजह ना उन्हों सतवी थां यतीम बच्चा मेहरबानी कर चुके اتوں پتا لگتا ہے پتا لگتا ہے چنگیا نیک نکان دی اولاد دین دی دی دی دشمن نہ ہو چاڑ جائے نا سامنے آ جائے تو خدمت کر دینی چاہیے دی تا کر کے بزرگ فرما دینے سد کافر نہ ہو, وی ہو وی مومن جنہ مرضی گناہ گار ہوا ہاتھی آ جائی تو خدمت کر چھوڑی توجو نہیں ہوگی تو شیری ربانی سرکار دی گل نہیں میرا سی آیا سنیا شیر ربانی دی بڑی خدمت کردہ درخت کئی بان کے درخت دے تھلے سوچا اگے جا کے تو آکانگا چلو چرگے مرگے تو پارا گا آپ سرکار اٹھے بٹھایا خدمت کیتی جن دن رہا جب واپس جان لگا نال چڑ پائے جدو سرخت کے تھلے آئے نا تو فرماند نے جا میرا سیاح جا پیا اتوں سنیا سہنا اگاں تیرا پا دب مہاد نسبت رسول اللہ نام پا کاری نام دی نشبت نو کی نسبت نوجوڑیوں کی سمجھی بھی سان خبر نہیں سی تبجڑیوں کی ہاں مر خضر تے خدر ہی نے نا ہر دورت خضر کدر نے ہاں ہر دور میں خضر ہوتے ہیں جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا فارا دا رب کا تیرے رب نے ارادہ کیا اب لوگاں اشد ہوما یہ دونوں تگڑے ہو جان بھائی تخڑے جا اپنا خلانا کڈ رب کا تیرے رب دی رحمت ہی صرف انت جو میں پیچھے کام کیتے نہیں اپنے آپ کے مینو رب سونے فرمایا رب سونے فرمایا سی تھی ہوں اتے تار لگا سڑکیں جا پہلے پہلے بارا جدو پہلی کشتی کی گل آپ نے کی کشتی کا بیان فرمایا اٹھے فرمایا میں ارادہ کیتا میں ارادہ کیتا اے بلا دف سرکار نے اس لڑکے فرمایا خطرہ درے ماں پیو نگیانی دے کفرت نہ لے جاوے اور جدو آپ نے دیوار آئی گل سمجھائی فرمایا تیرے رب نے ارادہ کیتا ہے کام کرنے ل تھوا جے کشتی توڑی آپ نے نے مارا جناب جی کند نے پہلی تھانے نے میں ارادہ تھانے سوچیا تیسری تھان سے فرما نے تیرے رب نے ارادہ کیا وجہ کی ہے بندہ ہے کہ کم کرنے والا سی کدی آدھا میں کدی آسی کدی امبکر رب ارادہ رب دسا فکیر دو, دو, دو فرق نہیں ہوں توجہ روک نا دو سبحان اللہ اے ولی دا شان نبی پیارے دا شان، تھا تھا مار دا سمندر پہنا درد ہے اولا ماں کا امبیات ہے یہ اسرائیل کی مانند ہیں وہ سدکے جا کے مرید ندی مریدا میں جانا سفر دے میرے نالا ہوئے گا کر دجپالا میں جنا فرمایا جو آخ آخا گا کریں گا آ حضور ضرور کرانگا پر یہو جہ گل نہ جی جی اللہ دے حکم دے خلاف ہوئے آپ نے فرمایا جو آخا گا کرنا پینا کر آدھا چلو جے مخالفت کرانی بندے ہوا بند کوخشانے پی حقوق ہو سکتے حقوقی پر حقوق آپ جا مربانی فرماوی آپ نے فرمایا جو آخا گا کرنا پین تر پا شہر ایک پنڈر شہر رات پہ آپ سرکار فرما نے اپنے مرید نو جا فلا فلا گھر دی تپ لکا ر سونا پیائی او چک لیا آدھا پس گیا چنگا مرشد فڑیا ہے <laughs> حقوق کو بعد خیر ہوں ہویا اس تر پیا جا کے سونا چک کے مرشد دی بار گاہ چھیا مرشد باغ نے سونا رکھ لیا ہوئی مکان دا مالک آبا کھول درمان آب جا یہ سونا انداز لج پالا مڑ چکا جی کیوں سی جی واپس ہی کرنا سی رات فرق ہو گیا سی یہ گھر کوئی نہیں سی اصا ہم سای بنے ساؤں مینو پتا سی راتی چوراں آنا میں بہادری نقش بند ہو چوری ہمسا ہم سائے بنان کا فائدہ کہڑا آیا ہے فرمایا میں اس واسطے میں ویکد سیا پہ چوری ہونی ہے میں پہلو ہی چکا لیا وے, تاکہ ہم سا بنانا حق تا کر د پر م جا واپس کریا جا کے واپس معلوم ہوا نا کامل ہو بظاہر جی گل آخ گا نا ای تین لگے گی شریعت دے خلاف آخر چ نکلے گی شریعت دے مطابق اسلام والی گل نہیں توجہ نہیں توجہ نہیں جدو حضرت موسا لے سلام مو سمجھایا گیا آپ پھر باقی چپک بالکل بھی ٹھیک رکھ رہے بالکل توجہ نہیں دکش بہان اس مبارک اس واقع مبارک واقعہ حکمت مارفت دیاں گلان رب سمجھائیں جڑے راز پے یہ ہے وہ واقع دعا کرو سد کا مدنی دا. دے خلاف کام و چپ نہ رہو حضرت موسا کلیملال اسلام جان جی چپ نہیں رہی نا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعہ بیان فرما کے جتھے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بول دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ سڈا موسا غلط بولیا ایک دوسرا حضرت علیہ السلام بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط بولیا آپ نے فرمایا تڈے کول صبر نہیں پیا ہو سکتا جو میں کرنا تسا صبر نہیں کر سکنا اتو سبق ہے کہ پاوے پیرے استاد کوئی جدو تسا ویخو شرع کے خلاف ابے بول پو یہ بولنا بے ادبی نہیں اگوں پھر اس کا کم ہے کہ خضر علیہ السلام پھر سمجھایا اگو پھر وہ اپنی گل نو شریعت متابق سابت کر کے سمجھا چھوڑے لہذا سڈا اسلام یہ نہیں آتا بھی تر سٹ کے رو جے مرضی اگر کیتی جن توں آخ نہیں جی پیر پاو جو مرضی کردے پہنچے ہوئے نے سرکار آپ نہیں کچھ مرنے یہ سڈا اسلام نہیں میں حرانا اس واقعے اللہ تعالی اک بات نہیں فرمایا کہ موسا اسلام غلط کرتا رہا یہ کرنا چاہیے نا واقع بیان فرمایا ہے لیکن موسا علیہ السلام دی غلطی اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب نہیں فرمائی پتہ پتا ہے کہ شریعت خلاف کے خلاف ویخ کے چپ نہیں لینا چاہتا رب نی پسند ہے تو موسا علیہ السلام کی بھی سنت حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا کند سی کی آپ کا کاند صدیق سی کرنے نہیں سکھالی کہ کیوں کیتی اگر میرے چو نکل گیا منہ چکلتی قرآن نال فرما دیتی آپ اس گلتے اعتراض فرمایا کندھ جو صدی کی تیجر. تو نال اجرت لے لیں گے. جو مسافر اعتراض فرمایا اللہ یار سونے آ, ایسا گلتی خطام پتلے پتلیا جے کوئی بڑ نکل جاوے تو معاف کر دیا آخر ہوئے جہالت کرنا ایسا غلطی خطا کر سدکے کوئی بڑھ غلطی نکل جاوے تو اس میں حضور دس عطا معافیتا میں اسے بند آ ہر تقریب تقریباً شروع چاہنا کہ اللہ ہر خطا تو من محفوظ فرما میری زبان محفظ. اللهم صلى على سبيلنا محمد عليه وآله وآله وآله صلى الله تعالى <سؤال> <سؤال>